ان تو قرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم اگر تم اللہ کو اچھا قرض دوگی تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بڑا قدردان بڑا بردبار ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی مزید ترغیب دلاتے ہوئے لوگوں سے کہا گیا کہ تم اس کی راہ میں جو حلال مال بھی خرچ کرو گے گویا اسے قرض دو گے جسے کئی گناہ بڑھا کر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اور مزید برا تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے اس لیے کہ وہ شکور ہے اپنے بندے کے تھوڑے عمل کے عوض اجر کثیر دیتا ہے اور وہ حلیم ہے گناہوں پر جلد مواخذہ نہیں کرتا بلکہ توبہ کی مہلت دیتا ہے اور وہ غائب و حاضر تمام اعمال کی خبر رکھتا ہے اس لیے کوئی عمل خیر اس کے نزدیک ضائع نہیں ہوتا اور وہ بڑا ہی زبردست اور بڑی حکمتوں والا ہے اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور اس کے تمام عوامر و نواہی حکمتوں سے پر ہیں جنہیں وہی جانتا ہے